کا جاتے نبی کے نام کی روٹی کھاتے ہیں اور محافظ کرایا جاتا ہے ان کی گھر کو کوئی جوش کی مورتی کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات کرے سارے بندی اپنے جاموں کے بارے میں اصول کے بارے میں بارے میں شریعت کے بارے میں سمجھائی آپ کی آپ میں سمجھایا اور کیا آتا. آتا سمجھ آتا کیا آتا. آتا جلوس نکلا لا نکلا کہ نہیں کتنے نے اٹھا کے قربر کا مزاق اٹھایا رسول کا مزاق کہا مولوی کی اقل آدی مولویوں کا بھی مزاق ضرور آیا کہ مولوی خدا کا نام لیتا ہے رکیلوں نے ربق لکھوائی ہے کھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے مزاق اڑا خدا کا رسول کا کتنے اٹھایا نماز آدھی رکش سوا کی فری کی مولوی کی گاڑی نے سنتا اور مولوی کی اصل آدھی عورت کی گواہی پوری عورت کی ضلع قرآن کا نکاح رسول کی تعلیمات کر دنگاروں کے سوا کوئی نہیں بولا کسی نے بیان بڑے سے دارہ کرنے والے کار دوسرے زمین ادارے سے علاج ہوا اس میں ایک مخصوص واقعہ لگے رکھ کر ایک کام منظور کی گئی حکومت کی سکرستی میں جس طرح دل کو شخص کو حاصل ہوا حکومت کی میں اس کی کوئی مثال خاصا سواہ نہیں ہوتی کہ سب بھی کوئی مزید شاخت ہے سیدھا خدا کے گھر نہیں جاتا کسی کمرے جاتا ہے پھول سے لگا رہے ہیں پہلے لیکن بہت سے ہے اور یہ سب چلتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کی وجہ سے ملا جو کچھ ملا ہے اس میں تو کی بات ہے وہ آئے جو خدا رسول کے بار پر نہیں بولے قرآن کے بار پر نہیں ہوا نئی کی تعلیمات سے اس کے بعد نہیں بولے اٹھارہ بولے اچھے گیار مل کر اور نزلہ کا کوئی ظاہر نہیں کرتا میرا جانے کے ساتھ لیتے خلاف بات کر کے معاشرے میں کتنے پسند کا کر دیا خدا کا مزاج اڑانے سے کسی کا پتہ تھی مزاج کے چارچر لے کے حملے سے ریپار پہنا ہو گیا خوبصورت کے حملے میں ہمیں کیا ہے لیکن چادر لے کے آئے گی ہم آئے گا نسیجہ کیا یہ مسئلہ اچھا والے کا بھی اچھے بات اور کبھی پاکستان پہلو بھی ایک بات کیسا کتنا پہنا ہو گیا خطا لاحق ہو گیا خطرہ جن حملہ کر دیا ہے ہماری بچی ہے غالب کے ڈھاگا پیٹو دل کو رو جگر میں مزدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ سر تو میں حالت یہ ہوگی آپ اسلام کی کہ اسلام کی اپنی تعلیمات میں جو بھی آئے کرے آج کے دعائیں وقت میں آج کے دعائیں وقت آج میرے دکان ہے میرے چھپا ہے اور ہم کو تو کوئی دعا نہیں اس لیے نہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہم پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی بار میں ہمیں خلوص یا کرتے ہیں کہ اللہ کو اگر شکتے کہ میں کٹتا ہوں ضلع شس میں کر کی طرح ہم اگر کٹتے ہیں اور ہم کو پہلے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں ہی ہو یہ برائی ہوئی یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کے اسلام جی نہیں ہونی چاہیے یہ اسلام کے اسلام بات سوچنے nee. بھی گلا ہے کہ ہم پر ایک بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے خلاف بات کی ہے ہم پر, پر ایک بات پار یہ ہم اسلام کیوں بات کر رہے ایک کے بعد کیا روزوں میں بھی نہیںرا اس پٹی کا میں نے کہا یہ سنا ان کی ساری پنجاب کی پارٹیوں کے دلے اگر اکٹھے کیے گئے تو ایسے کی ایک کی نمازیوں سے ان کی تعداد کرنی چاہیے سارے پنجاب کے اگر میں نے کٹھے کیے ایسے تحریر آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتی ہیں زیادہ کرنے کی اپنے کہا کچھ ہر چکلے ختم ہونی چاہیے بات ہے کیا ہے کہ تمہارے نزیز کے دکھ یہ ہے کہ ان کو گرد کے نازاج میں بٹھا کر ان کے جسموں کی قریبت روکتی جائے یہ اور بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور جو ہر کیا شوری حساب سارے ہو جا تاکہ اپنی آلوچ میں کسی حسین کی تربیت کر سکے محمد سن اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ہے کہ حسین پہ وہ کرتی ہے جو سات جاتی ہو وہ ساتھ جب ان کی روش خرچ آیا جو اپنے قلم کو وسیع میرے شوہر میرے مرنے کے بعد میری یہ وصیت پہ جا جناب علی یہ نہ پڑھوی اللہ عنہ نے ہی محمد کی بیٹی بھی چھو صحیح مجھے بتو تمہاری وصیت کیا ہے پورا گا فرمایا میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا دن کی میں اس لیے کہ میں نہیں کہتی کہ میرا جسم دل کی روشنی میں دیکھے اگر چالک بھی پڑی ہوئی ہو لیکن اپنے جسم کو حکم کی اور چند لانے کی بات کرتی ہوں بتوے بھائی اس عورت کہی تھی یہ بات آج کہتے ہیں ہم کو مقابلت کرتے کیوں تم یہ چاہتے ہو کہ اتنا گلیوں میں بازاروں میں آواز رکھتے ہیں جتنے آپ گاجیے یہ اور ہمارا گوشت ہی کہ آپ لیکن مجھے ان پر جہلی چکی اندیل کھلا ہوتی ہے حال کرتے کہ اس سے کہ اس طبقے کے اندر برائی بڑھائی سبھی جاتی ہے کوئی برائی نہیں لیکن تاجر ملتا ہے قرار دیا ہے نے کہا قرآن نے کہا قرآن نے تیسرا پارا پورا اور اٹواہی تو یہ میں نے دیکھا اس پیٹ نے کہا ہے تو گھر میں کامیاب کے سیزے ہے میں نہ ہو اس کا بھی جاب لائے میں بولا کسی کے چرنے میں کھم پیدا نہیں کسی کے پیٹ میں بدلے گئے کسی کی گھر میں کسی نے نہیں دوری اور بازاروں میں جا کے چادڑے لے کراؤ اٹھارہ پچھے بندے بولے کتنے سال لوگ کیا ہے نے پیری روٹی اگر بند ہو جائے گی تو بولے کچھ پیڑھی روٹی بند ہو جائے تو سارے کچھ ختم ہو جائے یہ کے کیے اور کیا جن کے بارے میں سامنے پاتا ضروری ہے کہ ڈائم نے خدا دس کل کر بھلے کبھی یہ سب بٹ جو نر گلاب کا لیتا ہے رسول کا لیتا ہے جمیل کا لیتا ہے بات ہو جاتا ہے جس بات کو سن کر رسول بھی حیران ہو جاتا ہے جمیل بھی حیران ہو جاتا ہے گلا بھی حیران ہو جاتا دلیل کیا بھی ہے ایک بڑے ساتھ ہے کہتے ہیں سر یہ رہا کو لڑے روپیہ اس سے کیا پوچھتے ہوئے نام حال کیا ہے یہ دلی کہ کوئی بات نہیں ہم ہو جاتی ہے ہم تو غلطی بان نکلی تھی لیکن حوالہ کیا رہے پہ حوالہ دینے پہلے کہا کہ یہاں بلے کھانے ہوئے ماذا عزتها حلقه باعت اي قبر اخر؟ اي امس بني عاطل قرر سدق اي امرب بي حلق و تعاقه و سدق باعتها قاتل بجس شاكي اللہ كل افراد افرادتها حلقه مروسو شاكي باعتها و قبر افرادتها حضرت ایک امد اللہ صلی اللہ علی سلام قبر افرادتها كمینا رقیقا اجیر افرادت كم روح زمین تا سائلات افرادتها افرادتها لما بمش حبلها ہو جائیں تو ان کے اندر وہاں وہاں سوالہ دکھ رہی ہے تو تم سے گلکی بھی ہے سیک بڑھایا تھا سیدھے اس طرح اس سے بڑھایا تھا پھر کسی کا بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں تمہارے پیسے ضرور پیسے ہو گیا ہم تو کہتے اللہ رسول کے مقابلے میں کسی محبت فٹی کی بات بھی ہم معلوم کر لیے تیار ہم کو سمجھ کے بھول جائے یہ بندوں کے حوالے تمہارے نزدیک بڑے لوگ ہمارے نزدیک حوالہ رسول اللہ کا فرمان کر دو سم اللہ ہو میں یہ کہتا ہوں انتظار کے ساتھ یا ہماری کیا یا اپنی کیا حوالہ ہم کو بتنا دے وہ بات میں نے نہیں کہی تھی میری مجھے سے سورج کے اجلاس لکھی تھی خدا کی قسم تم حوالہ بتلاؤ میں دوبارہ مجسے شورا کا اجلاس بنا کر اس کی معافی منگوانے کے لیے اس کے خلاف قرارداد کے بارے کی تھی آپ حوالہ سبت. لیکن میں <تصفح> جانتا ہوں جو وہ لکھے گے جواب میں ہم کو پتا ہے نے کہانیاں بیان کرنے والی کون سبھی قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہیں کرتی غریب سلیم ادھر اپنے والے واضح سادمت زیادہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار علی رضی اللہ ہر بجے اپنے کو بھیجا جل کے لیے نہیں جلد کے لیے گھر بنا کر مسلمس لیڈ کی روایت ہے حدیث ابو الحاظ لگ رہی کہا ابوالحاج میں تو جو ہے مجھے جاتا اور وہ کہ اب بیٹھا میرا سورج ملنا مجھے تھا چوک جو ان کی نظر آئے اس کو جا دو جو کی نظر اس کو بتا دو تعمیر ہم تو حوالہ دینے ہیں تو حریش کو رکھ کر لیکن کسی کی یہ تو بڑی دور کی بات ہے جس بات پہ افسوس کوئی بات نہیں ہاتھ ہاتھ لے ہم کسی کا تیار ہم تو ہر بندے کو حق ہاتھ ہے اپنی دور کی بات کہ لیکن کہتا ہوں ہمارے صلاف دھیان دے رہے دیتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ, شرم بھی کہ اسلام اسلام آباد کا جواب کیوں لے لو تمہارے اسلام آباد کا جواب کیونکہ اسلام کی مدافعت ہمارا ہے اسلام کی مدافعت ہمارا حق ہے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ رتما بلند ملا جس جسٹر بھی گیا ہر رقلی کے بات پہ دار و رکھنے کا یہ اللہ کی کافی اور یہی بات آج ہم ہمارا میں, میں نے اپنی احنا پیس کانفرنس میں لکھی تھی تو جب ایم آئی شتوڑے انہوں نے مجھے آپ کو کہا ججرات آپ ہمارے پیڑ پر کا نام لے ہمیں ہوتی ہے میں نے کہا الحمد للہ الحمد للہ کتنے ہمارے اپنے پیڑ کو بھی بڑے پریشان یہ آپ کیا جاتے ہیں میں نے کہا دشمنوں نے آنکھ بدلائی کہ یہ ہمارے اسٹیج میں بھی تھا تو ہماری بات نہیں کہتا تھا بلکہ اپنے خدا کی کہتا اپنے مصطفیٰ کی کہتا تھا اللہ کے اور ہم نے کہا کہ وہ نصف کی وہی اللہ رب العالمین لا شری کا لہو وبت اللہ ہمارے ہم عیرے ہم بھی لیے ہمارا مرنا بھی نہیں ہے اللہ کے بدلے کرم سے میں ایک بات کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو دوا بنانا چاہتا ہوں کہ جب تک جسم میں سانس کی آم کو رقباتی ہے اسٹیٹ کا ہو اسی کا ہم اللہ کے بدلے کرم سے اللہ رسول کے علاوہ اور کسی کی بات پہلے سے تیار نہیں ہوا آپ سے روٹا الحمدللہ ہم الحمد اس موقع پر ایک بات کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا لگتا نظریہ ہے کہ یہ ملک پاکستان دنیا بھر میں ایک منفرد اور اقلیت ملک ہے اس لحاظ سے کہ اس کی بنیاد خال ایک نظریے پر رکھی گئی ہے اور اس کا وجود ایک مخصوص طریقے پر عمل کر کے وقوع تبدیل ہوا ہے دونوں لحاظ سے یہ ملک منفرد ہے ایک اپنی تکمیل کے لحاظ سے اپنی پیدائش کے لحاظ سے اور ایک طریقے پیدائش کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے یہ ملک منفرد ہے لیکن بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے ایک جس لحاظ سے جس طریقے پر اس ملک کا وجود ہمیں میں ہے وہ بھی منفرد ہے اس طرح دنیا میں کوئی ملک نہیں بنا جس طرح یہ ملک بنا اور ایک جس بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے اس طرح کی بنیاد بھی کسی ملک کی نہیں پڑی یہ دنیا اندر بل بل کے اندر ہے بالخصوص بالحم اور مسلمان ملکوں کے اندر بالخصوص ایک امتیازی حیثیت سال ہے سعودی عرب اس کے اندر کافا موجود ہے سر کائنات کا شہر موجود ہے لیکن سعودی عرب اس بنیاد پر نہیں جانا جس بنیاد پر پاکستان بنا نہیں سمجھے بات سعودی عرب مردوں سے موجود ہے اسلام اسلام کے زمانے سے جزیر عائد موجود ہوتے ہیں اسلام آیا جزیر عالت نے اسلام کو قبول کیا اسلام کا جگہ پھر سعودی خاندان نے اسے شریک حقاقہ سے ارداج کیا اس کا نام سعودی عرب ہو گیا اسی کائلا جب سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے تب سے عرب ہوئی اسی کا سر ایک کائلا اسلام کے زمانے میں موجود تھا سے پہلے موجود تھے شاہد موجود مطلب مثر نے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کی بھی فلسطین یہ جتنے جنگ حضرت نے حضرت علی کو جمع کر بیچا یہ سارے مطلب جب سے دنیا تھا تاریخ معلوم ہے موجود پاکستان آج کے انتالیس سال پہلے دنیا میں موجود ہندوستان میں لوٹ ہندوستان لیکن پاکستان موجود نہیں تھا یہ انتالی سال پہلے بتا کس سب کسی فوجی نے اسے پتہ کیا کسی نوابزادے خان زیادے رئیس زیادے لڑوڑے کے بیٹے کسی کو جیل میں لا نہیں یہ لوگوں نے مرنے شریر کو مسلمانوں نے جمہریت کے ذریعے حاصل کیا ووٹ دیکھا ہے برے لوگوں کو معلوم ہے پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے بہت ہوئی جی تھی پتا چل رہی پرانے لوگوں پتا کہ نہیں ووٹنگ کے ذریعے یہ ملک روکے کے ذریعے کسی چرمیان نے اس کو پتا نہیں کیا کہ ٹکڑا زمین کھڑا کر کے کو اس لگا دیا وہ بھی اس کی کر لے کرتے کن علاقے میں لوگیت وہ پاکستان بنا اسی کا بنیاد پر بڑا ہے جمہوریت تو بولنا ہے اور اب ہم سے بھارو سوچ ہم سے ہوئے گا بنیادی جمہیت کی؟ کے ذریعے اور ایک بنیاد بنیاد کیا تھی لا الہ اللہ محمد اسلام کی بنیاد اس لحاظ خاص ہے ترکیب میں قوب رسول ہش اس ملک کی ترکیب مخصوص ہے اور لوگوں سے رکھ دیا اس کا رسول اس کی تحریر اس کی تقریر اس کی تفصیل اسلام کی بنیاد پر تھی اور جہوریت کے ذریعے بوڈروں کے ذریعے اس لیے ہم ایمانداری سے سمجھ لیجیے کہ اس ملک کے کے لیے بھی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے بنیاد کا بھی اور ذریعے کا بھی بنیاد کا بھی اور ذریعے کا بھی تقلیم کا پہنیا کا تشکیل کا پہنیا تشکیل کا بنیاد کہاں اور حصول بنیاد شہری دونوں چیزوں میں سے جب بھی کسی چیز سے پہلو کہیں برتی گئی مطلب کوئی نقصان پہنچا ملک کو, کو سال اکہتر کے اندر جمہوریت سے روگرداری کی ملک ٹوٹ گیا دو, دو روپے اور پھر ستر میں اسلام سے روگردانے کی کوشش کی گئی ہے لوگ نے اپنے جسموں کو چھلی کروا لیا لوگ اسلام کی, کی بنیاد سے دلک کو ہٹنے ہمارا ایمانداری سے اتر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے ان دونوں چیزوں کو بحال کیا نہ اسلام اور نہ جمہوری دونوں چیزیں اسلام نے بحال کی اسی لیے ہم پاکستان کے اندر ہر اس کے ساتھ, ساتھ مل کر جدو ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ آغاز ضلع کرنے کے لیے تیار ہے جو اس ملک میں اسلام کی بحالی چاہتا اور جمہوریت کی بحالی چاہتا جس طرح ہم جمہوریت کے معاملے میں کسی سے غبت کے لیے تیار ہوئی اس سے کہیں درجے بڑھ کر ہمارے درجے بڑھ کر اسلام کے معاملے میں ہم کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے فضل و حرم سے یہ ہمارا عقیدہ, عقیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے یہ ہمارا ہے اور ہم نے ہر اسٹیل میں جا کے اب تک دوسروں نے بھی گراہ دی ہے جمہوریت کی بات کی آپ اسلام کی بھی بات کی اور اپنے بھی اسلام کی بات کی ساتھ ہی آزادیت اظہار کی بھی بات کی ہے اس لیے جب بھی اس چیز میں خدمت ہم نے محسوس کیا ہم نے اپنی بات کو ماں بار کیا ہم نے کلاس کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو بات اللہ سے دعا ہے اللہ خلاف پر گاؤ ہونے کی اور قائم رہنے کی کوشش عطا کر ہے اور اللہ نے استقامت سے اور خوف اپنے دل میں جاتے ہوئے اور سوچ تو بدماشوں کا خوف اور خطرہ اپنے سینے میں محسوس نہ کرتے ہوئے کس طرح نے اسلام کا عالم سربرم رکھے اور لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے کرنے کی توقی ادا کروائے میرے انشاء اللہ نظیب سفر پر ہو ہونا ہے کافی دیر اور یہاں سفر لگے ہوئے مجھے انڈونیشیا سے آپ کے جماعت کی طرف سے ملائیشیا سے سنگاپور سے فلسطین سے اور بنگلہ دیش پہ سری لڑکا پہ اور نیپال سے اللہ اللہ اللہ, اللہ کی قتل ہے کبھی کبھی میں بار گاہ میں اللہ اگر ساری عمر تیری بار میں سر فریجوں میں رکھے رکھوں تو تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں قابل ہے توحیر و سندر کی شما کو اس ملک میں چلانے کے لیے کس قدر نیزر جدوٹ کی تھی کس قدر آپ کا خود کیا تھا اب اللہ کے وجہ سے ابھی واپس نظر آتے دوسری <تصح> بات یہ ہے کہ جتنی بات کو مجھے محسوس ہوتی ہے اگر میں ان پوری بات کو قبول کروں میں کہوں تو پورے برس کے اندر ایک دن بھی پاکستان کے اندر نہیں رہ الحمدللہ الحمد للہ چھبیس ستائیس کو انڈونیشیا میں کانفرنس ہو رہی ہے اللہ کے سب کو خراب سے یقم کو مدونیشیا کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے اور تین چار کو شری پر کے اندر اور پانچ چھ کو فلپائن کے سات آٹھ کو بنگلہ دیش کے اندر یہاں کائم ہے آپ کے آپ آئے تو نے خاص میں یہاں جا رہا ہوں انشاءاللہ خیال یہ ہے کہ دس گیارہ بارش کا میں ان شاء اللہ پندرہ ستارہ دنوں تک واپس ا جاؤں گا ان اللہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس سفر کو خیر و برکت کا سبب بنائے اور اللہ اپنے خیر و حفیظ سے, سے لے جائے اور خیر و حفیت سے واپس لائے مولانا بین الرحمان صاحب یا بنائیں گے ان شاء اللہ اور اس سے اگلا جمعہ ان شاء حافظ عبداللہ صاحب شہر کری جو, جو ہے اب خوش ہو جانے سے ان شاء میں نے اسے جمعے کا بھی مطلب کیا ہے کہ ہماری جماعت کے کوئی مشہور اور معروف فقی جو احوس تیسرا جمع کا ہے زیادہ سے زیادہ یا دو جمے یا تین جمعے میرے بھائی رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ رات کو زیادہ سے زیادہ دین کی محبت اور دین کے سننے کا شوق عطا کرنا اور اللہ ہماری ضرورت کو اپنے دین کے لیے قبول کرنا مجید